اس میں صرف مسلمانوں میں تین بندے آ گئے ایک حمنا حمنا بن تجاہش اپنے بہن کے وجہ سے اس نے دفاع کیا اس کے بہن سوکن تھی اس نے بہن کی دفاع میں جا کر کے غلطی کر لی ایک حسان بن ثابت اور ایک مستح بن احساسہ یہ تین صحابی اس میں آ گئے مستح بن احساس حسن بن ثابت اور ہمنا بنت تجاش زینب کی بین اب سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا علیہ ریہ سے پوچھا اس نے کچھ مشورہ دیا جس کے بعد عائشہ کو یہ بات پہنچ گئی اس پر وہ ناراض ہوئی لون سے ایس اللہ کے رسول وسلم بہت اتنے بولی بالی ہے اتنے میں گھر کے بکری آ کر اس کو کھا جاتی ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے آٹا گون کر رکھا ہے اس کو کہیں سنبھال دوں جب ایک سادگی اس کے اندر اتنا ہے آپ اس کے بارے میں جو لوگوں نے باتیں بنائی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پروگرام کے ایک سوچ کے تحت وہ پیچھے چلے گئی رہ گئی اور دوسرا بندہ پیچھے رہ گیا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے نبی یہ بالکل نہیں ہوتی یہ جھوٹ ہے یہ غلط بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو دن گزر گئے انتہائی مشکل ترین دن تھے اس واقعہ بہت سارے فائدے ہیں نا وہاں مشرقین کا بڑا سخرت ہے ہم کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں رسول و غیر ہے ہم ان سے کہیں گے کہ چلو تم بھی اپنے اہلیہ کو ساتھ لے جاؤ اور کسی جنگل میں چھوڑ کر آ جاؤ تمہیں معلوم ہو کہ میری بیوی پیچھے رہ گئی ہے اور خود تم آ گیا کہ چل کے آ جاؤ اگر نبی کو یہ معلوم تھی یہ بات کہ یہ جو میرے بیوی کے اونٹ رہے وہ خالی جا رہے ہے میرے بیوی عائشہ پیچھے رہ گئی ہے تو کیا نبی یہ برداشت کرتا کبھی نہیں اگر نبی کو یہ معلوم تھی یہ بات کہ اس سے اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوگا عبداللہ بن وہ اس کو ہوا دے گا یہاں تک کہ صحابہ کے مجلس میں بھی آپس میں اطلاع پیدا ہوگی تو یہاں تک کہ تین صحابہ کو سزا لگے گی اس سے کھوڑوں کی سزا ہوگی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا کرتے سوال نہیں پیدا ہوتے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس علم غیر نہیں ہے اور انبیاء کو تو چھوڑ دو اولیاء کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ یہ صحابہ کے جماعت یہ اولیاء کے جماعت ہے سارے صحابہ جو اس سفر میں تھے کسی ایک صحابی کو پتہ نہیں ہے کہ امہات محاد تو اس سواری میں ہے ہی نہیں جنہوں نے اس سواری کے لگان تامہ ہے جنہوں نے اس ہودج اور ڈولی کو اور کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا ہے ان کو تک معلوم نہیں ہے کہ اس کے اندر عائشہ ہے کہ نہیں ہے یہ تو اولیاء کی جماعت ہے ادھر جو لوگوں نے گندے عقائد بنا ہے کہ اولیاء جو ہے وہ عرش پر اپنے تقدیریں پڑھتے ہیں وہ بھی تو اولیاء کی جماعت تھی انہوں نے عائشہ کو نہیں پایا ادھر تمہارے اولیاء جو ہے وہ عرش پر تقدیریں پڑھتے ہیں یہ سارے جھوٹے عقائد اللہ نے ان واقعات کے ذریعے سے رد کیا ہے باہر کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی دن گزر گئے وہی کا گندش ہے تو ایک دن نبی رسلات والسلام آئے ہیں عائشہ جہاں کے پاس ابو بکر موجود ہیں اور عائشہ کی والدہ موجود ہیں نبی رسلات والسلام نے کہا عائشہ اگر آپ سے کوئی یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ اقرار کر لو دنیا کی سزا تو آسان سزا ہے آخرت کے سزا سے بچ جاؤ گی عائشہ رجحاں نے فرمایا اپنے والد سے کہ اس کو جواب دے دو ابو بکر جہ نے فرمایا کہ بیٹی میں جواب نہیں دے سکتا ہوں یہ آپ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے پھر آپ نے والدہ سے کہا کہ جواب دو انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ میں جواب نہیں دے سکتی ہوں یہ آپ کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے یہ انتہائی آداب ہے ایک نبی کے ساتھ اپنی امتیوں کا اعلی درجے کے آداب یہ باتیں ہو رہی تھی اور اس میں عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے نیند کہاں آتی تھی سارے دن اور رات رو رو کر میرے لمحات گزرتے تھے کیونکہ ایک شخص جو پاک دامن ہو چاہے وہ خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو لیکن خواتین کی یہ لفظ انتہائی سخت ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگ جائے اس لیے آپ یہاں صورت نور کی شروع میں و مقدم لایا نا اس میں دو اشارات علماء نے کیے ایک تو یہ کہ یہ بات عورتوں کو بہت ناگوار ہے دوسرا یہ کہ اس عمل کا ارتقا اکثر عورتوں کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے اس کو مقدم کیا ہے تو عائشہ رضی اللہ آئشر نے جب اللہ کے نبی کی جواب دینے کی کوشش کی تو اتنے بات کہی کہ اوپر وہی کیفیت کی تاریخ ہو گئی اور وہی سے فارغ ہونے کے بعد جو اللہ نے اس سورت نور کو اتارنا تھا اتارا تو عائشہ رجہاں فرماتی ہے کہ میرے ماں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی شکر ادا کرو عائشہ فرماتی ہے میں اس ذات کی شکر ادا کروں گی جس نے میری تفہیر بیان کی ہے میرے پاقی بیان کی ہے ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں میرے لیے باتیں بیٹھ گئی تھی منافقین کے کہنے پر اللہ کے نبی کے دل میں میرے بارے میں باتیں بیٹھ گئی تھی اس لیے تو وہ صفائی چاہتے تھے میں اس ذات کے سامنے دریز ہوں گی جس نے میرے بیان کیے اور پھر اٹھ کر کے اس نے دھور اکاط نماز پڑھی یہ اللہ کے توحید کا بہت بڑا درس دیا ام المن نے اپنی امت کو کہ کسی کا حق اور مرتبہ وہ اپنی جگہ ہے لیکن اللہ پر کسی کو برتر نہیں کرنا ہے وہ اللہ کا عظمت وہ اپنی جگہ بہت اعلیٰ ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے اس میں یہ تفصیل بیان کیا عائشہ فرماتی بات ہے کہ مجھے اللہ سے اس بات کی امید تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اپنے نبی کو کوئی الہام کر دے گا کوئی بات بتا دے گا لیکن اتنی بڑی بات میرے دل میں نہیں تھی کہ اللہ میرے بارے میں آئے تھے اتاریں گے اور قیامت تک مسلمان پڑھتے رہیں گے اتنی بڑی بات میرے دل میں نہیں تھی کہ اللہ مجھے اتنا مقام دے گا تو اللہ رب العالمین نے یہ قانون اتارا اس صورت میں کہ اس کے اندر ہر قسم کے برائیوں کے بندش ہو جائے یہاں پر جو الفاظ ہیں کہ ولطول یہ عبداللہ بن ابئی بن سلول کے بارے میں ہے کہ وہ بڑے گناہ کا بوجھ اس نے اٹھایا تشہیر کرنا لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا ذہن سازی کرنا اس بات کو خوب ہوا دینا اللہ فرماتے ہیں ان کی لہذا بزیم ہے پھر اللہ تعالی ایمان والوں کو تمبی کرتا ہے مسلمانوں کو ایسا سوچ نہیں رکھنا چاہیے اللہ اس سمے تم کیوں نہیں جب تم لوگوں نے سنا اس بات کو ظن موم ایمان کر لیتے گمان کر لیتے ایمان والے ولم مینا ایمان والے عورتیں بےحسین خیرہ اپنے دلوں میں نیک خیال اپنے دلوں میں ان کو نیک خیال کرنا چاہیے تھا اور ساتھ میں یہ کہتے وقت کہتے ہیں کہ یہ بہت کھلے جھوٹ ہے کھلے جھوٹ مبین ایسے جھوٹ میں کوئی شک نہیں ہے اور گمان کر لیتے ہیں ایمان والے مرد اور عورتیں بے انف سے انف سمرات خود عائشہ بھی ہیں وہ ان کے نفسوں میں سے ہیں نے نفسوں کے بارے میں خیر کے بارے میں سوچ لیتے اور اس قسم کے گمان کو تو ایک دم رد کر لیتے کہ یہ جھوٹے لولا بے عربات کیوں نہیں لائے وہ اس کے ساتھ چار گواہ فی الم جا تو شہادا جب نہیں لائے وہ چار گواہ کہ کا دونوں لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں جب ان کے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ جھوٹے لوگ ہیں ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہا ولاح فد اللہ علیکم مرحمت دنیا والا خراب نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل و کرم دنیا اور آخرت میں کیا مانا دنیا میں اللہ کا فضل ہے اس کی دین کے تابع ہو تو تمہارے ہر قسم کے عزت کا دفاع ابرو کا دفاع مال کا دفاع ہر اعتبار سے شریعت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر دفاع کا قانون اتارا ہے اب عمل کرنا نہ کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے لیکن اللہ نے دنیا کے اندر بھی وہ چیزیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی ہے اور آخرت میں نجات فرمایا محافظ تم فیب نظیم ضرور پہنچ جاتا تمہیں جو تم مشغول ہوئے تھے اس میں بہت بڑا عذاب مانا یہ کہ اس بات میں جو زبان آپ لوگوں نے چلائی ہے یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالی کے رحمت کی وجہ سے تم بچ گئے اللہ نے قانون بنا کر اتارا اللہ کے رحمت کی وجہ سے بچ گئے آخرت کے عذاب سے بھی بچایا اس طلق کو نہ جب تم لیتے تھے اپنے زبانوں کے ساتھ بتخلونا اور کہتے تھے بے بوائے اپنے منہ سے مال سل کم بھی علم جس کا تم علم نہیں تھا مانا عائشہ جہاں کے بارے میں یہ باتیں ایک دوسرے کی زبان سے تم لیتے رہیں التقاء کرتے رہیں چاہیے تو یہ کہ تم اس کو رد کر لیتے اور اس کا تمہیں علم بھی نہیں تھا اور صورت مومن میں ہم نے یہ عنوان پڑھ لیا تھا نا بلا تک وہاں سر کبھی علماول بسورا صورت بنی اسرائیل میں ایسی چیز کے پیچھے نہیں لگ رہا ہے جس کا تمہیں علم نہ ہو نقصان ہوتا ہے اس کا وہ تحصب نہ گمان کرتے تھے معمولی بات وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی ہستی عظیم ہے نا عائشہ تو اس کے بارے میں بات بھی عظیم ہے اور اللہ کی نبی عظیم ہستی ہے تو اس کے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں بات بھی عظیم ہے سمے تمو ہو اور کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب تم سن لیتے اس کو کل تم مایا کو جائز کہ ہم کلام کریں اس کے ساتھ سبانا کا پاکی ہے اللہ تیرے تری ہادہ بہتان عظیم یہ بہت بڑا جھوٹ ہے یہ بہتان عظیم ہے سنتے ہی یہ بول دیتے اس میں مالی یہ درس ہے کسی دن دار معاہد پر ازگار آدمی کے بارے میں بات سنو تو اس کا رد کرو تحقیق کے بعد اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن اڑنے والے باتوں کو سن کر اور کسی زندار کے بارے میں اپنے دل میں بات بٹھا درست نہیں ہے کئی لوگ اس میں بیمار ہیں باتیں اڑاتے ہیں اور سننے والا بس سن کر عمل کر لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اب اللہ فرماتے کہ نصیحت سنو نصیحت کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کہ تم پلٹ جاؤ دوبارہ لمس ریا بدا اس جیسے بات کے لیے کبھی بھی ان اگر تو مومن اللہ کی طرف سے نہیں جا رہے ہیں بلکہ قانون کا لحاظ رکھو وہ حکیم بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آئے وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اس میں اشارہ اس بات کے طرف کہ جب اللہ کو خوب علم تھا کہ ایسا ہونے والا ہے تو اللہ نبی کو تدبیر بتاتے نا کہ تیرے بیوی تیرے ساتھ نہیں ہے پیچھے رہ گئی ہے مسئلہ بن جائے گا فرمائے حکیم بھی تو ہے نا اللہ اپنے حکمتوں کے ساتھ بندوں پر امتحانات کرتا ہے عائشہ کے لیے امتحان تھا صحابہ کے لیے امتحان تھا حمنا اور مستح اور حسان کے لیے امتحان تھا آنے والے مسلمانوں کے لیے امتحان تھا اس حوالے سے کوئی کافر بن جائیں گے کوئی مومن بنے گا کوئی اہل تشیح ہوگا صحابہ پر انگلی اٹھائیں گے یہ سارا امتحان امتحان ہے فرمائے کہ وہ بے ان ہیں ان ان ہیں فر تم لاتا اللہ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو اس میں مسلمانوں میں فہاشی کی باتیں پہلانا یہ جو لوگ دکانوں میں بنا کر بیٹھے ہیں لیڈ کے کاروبار کرتے ہیں ٹی وی وی سی آر گانے بیچتے ہیں فلمیں بنا کر بیچتے ہیں یہ سب اس میں داخل ہے اللہ فرماتے ان لوگوں کی بدبختی ہے یہ مسلمانوں میں فہاشی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی ضلعت اور رسوائی کا عذاب ہے آخرت میں بھی ہے کئی لوگوں کو اللہ دیتا بھی ہے کئی کو عذاب دیتے وہ عذاب کو محسوس نہیں کرتے عذاب کی شکل اب یہ کتنا وہ عید ہے مسلمانوں میں فہاشی پھیلانے والوں کے لیے سخت عید حکمران اس کام کو بہت بخوبی انجام دیتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں دو سال کے بعد مینگاورا میں دکانیں کھل گئی کس چیز کی گانوں کی دکانیں دو سال کے بعد اب اندازہ لگاؤ یہ ہمارے حکمران ہیں جو فہاشی اریا ہوا دیتے ہیں اور جو اس کے خلاف ہے ان کو کہتے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے اب انڈیا کے تمام گانے اور اورانی پر انہوں نے پابندی لگائی تھی اب انڈیا کے ایجنٹ گئے تو ان کو کھول دیا اب ایجنٹ کون ہے جو انڈیا کے گانے فلمیں چلانے پر پابندی لگانے والے تھے وہ ایجنٹ ہے یا جنہوں نے جا کر کے وہ کھول دیا دوبارہ وہ ایجنٹ ہے مجھے فیصلہ بالکل واضح فہاشی پھیلانے والوں کے لیے حیات میں اللہ تعالیٰ نے سخت واحد سنایا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے ضلعت اور رسوائی کا آزاد اور آخرت میں بھی فرمائیں گے اس عذاب کو اور اس حقیقت کو تم نہیں جانتے اللہ خوب جانتا ہے, وَلَوْ لَا فضل اللہ علیکم ہے اللہ کی فضل اور اللہ کے کرم سے یہ تمہارے اللہ نے قانون بنایا صحابہ کو سخت عائد سنا اس مسئلے میں اور ہم سب کے لیے یہ واحد ہے کہ اس قانون پر جو اب عمل نہیں کریں گے تراشیاں اور سنے سنائے باتوں کو پھیلانا کسی کی عزت ابرو کے بارے میں کسی کے بارے میں بدگوانی کرنا یہ سب اس کے لیے الشیطان مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کے و میت خطوات الشیطان جس نے بھی پیروی کے شیطان کے قدموں کے فہندا شاع المن کر یقیناً وہ حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا فحشا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ہر وہ عمل جو شرعن بھی قبیح ہو اور عام طور پر انسان بھی اس کو قبیح سمجھتا ہے وہ فحش کام ہے بے حیائی منکر ہر وہ برائی ہے جس کو شریعت نے برائی کہا ہے دلیل کے ساتھ اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر اور اس اللہ کا رحمت ما زکام کو نہ پاک ہوتا تم میں سے کوئی بھی ابدا کبھی بھی بختان تراشیاں ہوتی رہتی لیکن اللہ نے قانون بنایا اور اس قانون کے تحت تم سب کے پاکی ہو گئی بدکار اور پاک دامن ان کے لیے اللہ نے قانون وضع کیا ولا کن اللہ ہے یشا لیکن پاک کرتا ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اللہ تعالی کے پاس پاکی کا قانون اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین وہ اللہ اللہ خوب سننے اور جاننے والا ہے اللہ کو بندوں کے تمام حالات کا علم ہے پھر یہاں پر ایک مسئلہ آیا کہ جب یہ شہادتیں ہو گئی مستخ بنا ساسا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار اور مہاجرین صحابی صحابہ میں سے اور مسکین آدمی تھا تو یہ ابو بکر کے گھر سے کانا اور ضرورت اپنا پورا کرتا تھا تو جب وہ یہ وضاحت ہو گئی کہ ان لوگوں کو سزائے اس لیے کہ انہوں نے بہتان میں حصہ لیا ہے تو لامحال ہر انسان کے دل میں کچھ باتیں تو ہوتی ہیں ابو بکر اس بات پر بہت ناراض ہو گئے کوئی اور بولتا تو اور بات ہے لیکن میرے گھر سے کانا کھانے والا میرے اس کے ساتھ اتنے احسانات ہیں رشتہ دار ہیں تو مستح نے اس میں کیوں حصہ لیا ہے آج کے بعد میں اپنے گھر سے اس کو کانا نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری اس حیات کو سننے کے بعد ابو بکر چھی فوٹے کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ میں چاہتا ہوں کہ میری مغفلت ہو جائے میں اپنے گھر سے اس کو کانا کھلاؤں گا رکنا ختم کر دے نہ والے والے مسکین کو جنہوں نے اللہ کے رستے میں سفر کیے ہیں کہ معاف کرے ادھر گزر کرے مانا مال اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ مسکین ہے مہاجر ہیں اللہ کے رستے میں نکل کر آئے ہیں چلو غلطی ہو گئی ہو گئی لیکن درگزر کرے معاف کرے اس کو اللہ تو حبو نہ اللہ عموم کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے مانا اگر آپ ان کو معاف کر دو تو اس کی جگہ میں تمہاری معافی کا اعلان ہے تو انہوں نے کہا احبو احبو اللہ وحبو میں پسند کرتا ہوں غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا انتہائی میں ربان ہے رحم کرنے والا ہے ان نلدی نظر مون المحسنات الغافیلات المنات یقیناً وہ لوگ جو باندھتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تومت باندھتے ہیں ایسے عورتوں پر جو محسنات ہیں پاک دامن بے خبر ہیں اس قسم کے باتوں سے ان کو پتہ ہی نہیں مومنات مومن عورتیں ہیں لو ان دنیا والا خیرہ ان پر لانت ہے دنیا اور آخرت میں وہ لحما داب ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے اس میں شیعہ داخل ہے کہ وہ اس تہمت میں اب بھی شریک ہے نا تو اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر دنیا میں بھی لانت ہے اور خیرت میں بھی لانت ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کی اکثریت اس میں شریک ہے محرم کے دنوں میں ان کے تقریر سروں بہت برستے ہیں گندے گند الفاظ میں عائشہ جہاں کے بارے میں جو منہ میں آتے بکتے تو یہ آیات ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اس کیس میں شریک ہے اس وقت جو تھے وہ تو تھے بعد میں جن لوگوں کا یقیدہ ہے وہ اس عذاب کے یقینی مستحق ہے یومنت شاند والم جس دن گواہی دیں گے ان پر آلسے نہ تو ہم ان کی زبانیں وم ان کے ہاتھ وار اور ان کے پاؤں ان کے سارے وجود کے گواہی ان کے خلاف آئے گی اور ان کے پیر گواہی دیں گے بے ماکان یا ملون ساتھ اس کے جو عمل کرتے ہیں زبان سے بولتے ہیں ہاتھوں سے اشارے کرتے ہیں اور پیروں کے ذریعے سے ان باتوں کو پھیلانے کے لیے گمتے ہیں فرمائیے ان کے سب خلاف گواہی دیں گے حت اظامہ جا اہا شہد عالین سما ہوں بے قان یا ملون کالو لما شہید مالین شہید یہ گواہی آئے گی یوم جس دن پورا پورا دیں گے ان کو اللہ اللہ تعالی کیا دیں گے الحق ان کا بدلہ پورا پورا دین مانا ہم نے بتایا کبھی وہ بدلے کے معنی میں ہے کبھی عقیدے کے بارے میں ہے کہ دین کا معنی عقیدہ لا پین عقیدے میں جبر نہیں ہے یہ نہیں کہ اسلام میں جبر نہیں ہے عقیدے میں جبر نہیں ہے کسی کا عقیدہ جبری بدل نہیں سکتے کہ مسلمان ہو جاؤ تو فرمایا ان کا بدلہ پورا پورا ان کو دیں گے اور وہ جانتے ہیں ان اللہ الحق المبین یقیناً وہ حق ہے اور مبین ہے اللہ کے صفات میں حق اور مبین بھی ہیں صفتی نام مبین صفتی نام حق اللہ هو الحق فرمایا اس دن پورا پورا ان کو بدلہ دیا جائے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی وہی حق ہے جو وہ کھول کر بیان کرنے والا ہے اللہ رب العالمین نے دوسرے سے پاکی بیان کی کہ بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہو گے نبی پاک ہے یا نہیں اس کے بارے میں کوئی شک کرے گا نہیں فرمایا جو نبی پاک ہے تو اس کے لیے بیوی, بیوی, بیوی پاک ہے یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ نبی پاک ہو اور اس کی بیوی پاک نہ ہو نہیں نبی بھی پاک ہے اس کی بیوی پاک فرمایا خبیس مرد خبیس اور تو ہے خبی مرد ہو کیری ہے وہ طیبات پاک عورتیں پاک مردوں کے کیری ہیں وہ طیبون علی اور پاک مرد پاک اور تو ہے بلائے گئی لوگ مبر رہی مایا بری ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں لہو اور اس بن کریل ان کے لیے تو مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے یہاں خدیسوں کو پہلے مقدم کیا اور تو یہ بات بعد میں لایا ان کا ذکر پہلے کیا یہ منافقین یہ مشرقین ان کے جوڑے آپ میں ہو سکتے لیکن میرے نبی اس کے بی پاک تو نبی پاک اس کے لیے اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اس سے آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ رشتوں میں پاکی کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے مشرق کا رشتہ گندہ ہے منافق کا رشتہ گندہ رشتہ ہے ایمان والوں کے لیے پاک رشتے ڈھونڈنی چاہیے یا یو حل دینا منو ایمان والوں اب قانون زنا اور بدکاری کے جو قانون ہے اس کی بندش ہے اس کے لیے صورت میں اللہ تعالی نے قانون کے بیان کیے اے خلو بیوتن غیر بیوتن داخل ہو تم گھروں میں اپنے گھروں کے ماں سیوہ حتی یہاں تک کی اجازت لو وہ تو سلم دو ان کے حل پر ظالم خیر اللہ یہ بہتر ہے تمہاری تم نصحت حاصل کرو اجازت ضروری ہے اجازت اجازت پر کب عمل ہوگا جب لوگ پردہ کریں گے پردہ نہیں ہوگا تو پھر کیا اجازت ہے پردہ شرعی ان سے پردہ جن کے ساتھ زندگی میں کسی موڑ پر نکاح ہو سکتا ہے آسان فارمولہ ہے ان سے پردہ کرنا ہے فرمایا اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے فائلوفی احد تم نہ نہ پاؤ اس میں کسی کو فراطت خلو داخل نہ ہونا اس میں حتن یاد ہے تمہیں اجازت دیا جائے وہ اگر کہا جائے تم جہ واپس ہو جاؤ فرجود واپس ہو جاؤ کام وہ بہت پاکز ہے تمہارے لیے اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو کسی کے گھر پہ دروازے پہ جاؤ اور آپ کو اجازت مل جائے خاص کر اس معاشرے میں گاؤں والا ہو پڑوس والا ہو وہ کہہ رہے بھائی گھر کا آدمی نہیں ہے آپ جاؤ وہ تو اس کے ساتھ رشتہ توڑ دیں گے بلکہ جہالت یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پردہ تو میرے سے اور آپ سے ہیں بھائی آپ ایک اجنبی آئی ہیں اجنبی آدمی آ گئے ہیں تو بھائی ہمارے گھر والے پردہ کریں گے میں آپ کے گھر میں ایک اجنبی آدمی آیا ہوں تو پردہ ہوگا لیکن اگر آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں آپ کے چچازاد ہیں آپ کے ماموزاد ہیں آپ کے پڑوسی ہیں اور وہ خواتین کے جو مسائل ہے کہتے ہیں ہم تو چھوٹے سے اپس میں بڑے ہو گئے ہیں ہم نے اپس میں چھوٹے تھے اور کھیلتے تھے یہ چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں بڑے پیدا نہیں ہوتے لیکن وہ بڑوں کے لیے قانون ہے یہ بالکل شریعت کے خلاف اجنبی ادمی تو ویسے بھی آپ کے گھر کے پاس سے گزرے گا تو اس کے ٹانگے ہلے گی پتا نہیں یہ گھر میں کون سے بدماش رہتا ہے لیکن جو ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تو ان کو پتہ ہوتا ہے وہ نبض کو پکڑ کے جاتے کتنے پانی میں ہیں؟ ناشنا آدمی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ تو اشنا کرتے جس کو آستین کا سام کہا جاتا ہے اس لیے شریعت نے کہا کہ شریعت کے پابندی کرو اور اس بات پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ شریعت کے پابندی میں اتنا سکون ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے جو آدمی گھر میں شریعت کا پردہ کرتا ہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی جاتے ہیں بالکل بے خوف و خطرہ اپنے گھر کے بارے میں وہ دل میں سکون رکھتے ہیں جس ادمی کے گھر میں شریف پیدا نہیں ہوتا وہ جہاں بھی جائے اس کو سکون نہیں ہونا چاہیے ہوگا بھی نہیں اس کو خطرہ ہوگا کیونکہ جو گھر میں غیر ادمی جا ہی نہیں سکتے تو گناہ کا ارتقاب کہاں سے ہوگا اور جب اجازت کے بغیر کوئی گھر میں جا ہی نہیں سکتے مسئلہ کہاں سے پہلا ہوگا اور اجازت کے لیے بھی شریعت نے قانون رکھا ہے کہ کون کس کو اجازت مل سکتا ہے غیر آدمی کوئی بھی ہو وہ خاون کا دوست ہو اس کا مامو ہو فلاں ہو فلا کوئی بھی ہو اس کے لیے شریعت کا قانون ہے اس کے تحت جو ہے وہ اس کے گھر میں آ سکتے ہیں تو فرمایا کہ اجازت ضروری ہے اگر تم کو بتا دیا جائے کہ بھائی گھر میں کوئی نہیں ہے آپ واپس چلے جاؤ بس چلے جاؤ خاموشی سے اس میں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزگی ہے علیکم جنا نہ ہو تمہارے اوپر گنان تک خود یہ کہ تم داخل ہو جاؤ بولو ایسے گھروں میں غیر مسکونت جو سکونت کی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کاروبار کے جگہ دکاندار فیکٹریاں کارخانے فی ہاں متا اللہ تمہارے لیے فائدہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو مانا یہ کہ ظاہر پر اللہ کے قانون پر عمل کرنا تو اپنے جگہ ہے ہی ہے لیکن اگر تم اپنے ظاہری قانون پر تو برابر چلو اندرون خانہ تم اللہ کی نافرمانی کرو تو فرمائے وہاں تک تم جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے دنیا کے قانون میں اگر تم گرفت میں نہیں آئے تو اللہ کے حقلت کے قانون سے بچ نہیں سکو گے مانا ظاہر اور باطن میں دونوں طرف اپنے آپ کو متقی بناؤ وہ لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے بیٹے کو وصیت جو کتاب الزہد میں امام احمد بن حمب ال رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اے بیٹے ایسے متفقی نہیں بننا ایسے پرسگار نہیں بننا ظاہر میں لوگ تیرا بہت ہی احترام کرے گے بڑا پریزگار ہے لیکن گناہ کا موقع ملے تو پھر آپ گناہ کرتا جائے نہیں ایسا متقی بنو جو اللہ کے نزدیک متقی ہو اور باطنن کہو ایمان والو سے اغزو من اپنے نظروں کو ما یس اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں فرما اپنی نگاہوں کو پست رکھو یہ اللہ کا قانون ہے کیونکہ شیطان کا کام یہ ہے کہ نگاہوں کو وہاں لے جائے گا جہاں تیرا اپنا خیال بھی ہوگا یہ نہ ہو یا یہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے میں نے حی صلی وہاں سے جہاں تم ان کو نہیں دیکھتے معنی وہاں تمہارا توجہ لے جائے گا جہاں تک تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا فحشی اور کی کی طرف بے پردہ طرف بے عورتوں اچانک تیرے نظر کو موڑ کر وہاں لے جائے گا یہ شیطان کے حربے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زمین ابسارے نیچے کرو اپنی نگاہوں میں سے مانا یہ کہ نگاہ تو مستقل انسان کا نیچے نہیں رہتے نا اگر اس کو مین تب استعمال کریں کبھی انسان نگاہوں کو اوپر بھی کرتا ہے رستے کو بھی دیکھنا ہے آگے پیچھے جس سمت جاتے لیکن یہ ہے کہ ایسے موقع پر جہاں دیکھتے ہیں خواتین سامنے آ رہی نظر نیچے کرو مسلسل تو نیچے نہیں ہو سکتے یہ حکم خواتین کے لیے بھی ہے لیکن نظروں کی حفاظت کا یہاں حاصل مقصود ہے وہ خل علم و مینا ترکمان والیوں سے یا پس اور حفاظت کرے پھر اپنے سرم گاؤں کے ولا ابدی نظین ظاہر نہ کرے اپنے زینت کو اللہ ما ظہار وہ جو اس میں سے زائر جو خود کہ اپنے گری باروں پر اپنے چادروں کو لٹکا لو وینت ظاہر نہ کرے اپنے زینت کو اللہ بہول مگر اپنے خامندوں کے لیے یا اپنے دادا کے لیے باپ دادا دونوں داخل ہے او آبا بہول یا شوہر کے باپ دادا کے لیے او اپنا اہننا یا بیٹھوں کے لیے او ابنائے بہت یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے مارا ستےلے بیٹے او اخوانہ یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوان یا اپنے بتیجوں کے لیے جو بھائیوں کے بیٹے ہیں او بنیا خاوات یا بیٹے جو تمہارے بہنوں کے ہیں مانا باندھے او نسا یا اپنے عورتوں کے لیے او ماں ملک ایمان وا یا جو کہ مالک ہیں ان کے دائنے ہاتھ مانا اولا ابتنا ابترینہ غیر الیبا یا جو ان کے نوکروں میں سے ہیں جو حاجت مند نہ ہو غیر ارباب جن میں شہوت کی قوت اور طاقت یا تو ضعیب ہو گئے ہیں یا جو اس سے باد ہوتے ہیں دیوانے پاگل سے جن میں یہ شہوات نہ ہو منرجال مردوں میں سے ابی تفلینہ یا وہ لڑکے لم یزہ راورا طلنسام جو واقف نہیں ہے عورتوں کے چھپے ہوئے حالات پر مانا خواہش کی طرف اب وہ میلان اور قوت اور, اور نہ مارے اپنے پاؤں کو زمین پر لیو علما تاکہ جانا جائے من جو چھپاتی ہیں وہ اپنے بناو سنگار زینت میں توبہ کرو اللہ کے طرف سب کے سب ایمان تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب اسیات میں اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا ذکر کیا ایک تو پردے کا حکم اور پردے کے حکم میں پھر یہ زینت کا مسئلہ آتا ہے اس میں پھر علماء کا اختلاف مفسرین کا یہ زینت میں کیا کیا داخل ہے بعض علماء نے چہرے اور ہاتھ کا استثر کیا ہے چہرے اور ہاتھ اگر کھلا ہو لیکن اس کے لیے قید لگایا قید کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نگاہوں کو نیچے رکھنا ہے جب مرد کی نگاہ نیچے ہے عورت کی نگاہ نیچے ہے فتنہ کہاں سے آئے گا پہلا قانون تو یہ ہے دوسرا یہ کہ سد زر جب کوئی زر کا دروازہ کسی بھی جگہ سے کھلتا ہے وہ بند کرنا ضروری ہے اگر کسی کے کسی خاتون کے چہرہ کھولنے سے زرر کا دروازہ کھلتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ ہو یا چہرہ ہو وہ بند رکھنا پڑے گا تو اس اس معاشرے میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے تقوام پروزگاری دینداری یہ تو بہت مسئلہ دور چلا گیا ہے تو آپ تو سد ذرر ضروری ہے نا چہرے کا پردہ ہونا چاہیے اور اس میں زینت زینت کی جتنے بھی چیزیں ہیں آپ اس پہ غور کریں اعظم کے اندر تو ہے عرب میں اکثر نہیں ہے ناک کے کوکھے بنانا لیکن کان کان جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے بن خلویہ زیورات میں بالیوں کا ذکر ہے یہ ٹکس بالیاں گلے کے ہار ماتھے کے اوپر مختلف قسم کے زیورات کا بناؤ شنگار یہ سب اس کا تعلق چہرے سے ہے تو اگر زینت سے زیور ہے زیور چہرے میں ہے تو زیور نہیں ظاہر کرنا ہے تو لاما چہرہ چھپانا پڑے گا چہرے کا پردوش میں لازم ہو جائے گا دوسرا یہ کہ زینت سے صرف زیور تو نہیں ہے نا زینت سے سارا وجود ہے اور وجود میں چہرہ سب سے مرکز ہے زینت کا زینت کا مرکز جو ہے وہ چہرہ ہے اس لی جو علماء پردے کے قائل ہیں چہرے کا وہ کہتے ہیں زینت جو ہے چہرہ جو ہے یہ زینت کا اصل مرکز ہے تو لہذا چہرے کو چھپانا پڑے گا ہم کہتے ہیں دونوں باتوں کو اکٹھا کرو اگر ایسا معاشرہ تم کوئی پیش کر سکتے ہو ایسا ہے کوئی معاشرہ کہ اس میں بغیر چہرے کے پردے کے عورتیں چلتی ہیں پھرتی ہیں مرد چلتے ہیں پھرتے ہیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے نکاح نیچے رکھتے ہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہے اتنا تقوی غالب ہے تو پھر صورت پیدا ہو سکتے ہیں نا لیکن اگر ایسا نہیں ہے یقیناً اس وقت نہیں ہے تو پھر چہرے کا پردہ وہ ضروری ہے پھر علماء نے اس استدلال کیا ہے کہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ حج کے قافلے جب ہمارے سامنے آتے تو ہم اپنے چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیتی بخاری کی روایت تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں اپنے چہروں پر چادروں اپنے مرنیوں کو لٹکا رہتی تو معلوم ہوا کہ چہرے کو چپانا ہے لہذا چہرے کا پردہ ضروری ہے پھر اس میں اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عورتوں کے تعلقات گھر میں پیدا ہوتے یہ جو ہے والد ہے سسر ہے بیٹا ہے بھتیجا ہے بانجا ہے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تو اگر اضافی کپڑے جو عورت باہر نکلتی ہے بازار کے طرف یعنی ضرورت کے وقت نکلتی ہے وہ کپڑے اگر گھر میں اس پر نہیں ہوتی ہے ہاتھ اس کے کھل جاتے ہیں یا قدم ان کے کھل جاتے ہیں اس طرح تو ان لوگوں کے سامنے اس قسم کا ان کا کھل جانا بدن کا یہ جائز ہے ان لوگوں کا تفصیص اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان لوگوں سے پردے کا حکم نہیں ہے تو ان کے ساتھ معاملہ اور ہے اور اس میں عورتوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہ عورتیں او نساء تو اس سے غیر مسلم عورتیں خارے گئے غیر مسلم عورتوں سے اور جو یہ اجڑے وغیرہ کدڑے وغیرہ جو بولتے ہیں درمیانہ کون سے ان سے بھی پردے کا حکم ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں سنی ایک ہے سے باتیں سنی وہ باتیں سنا رہے تھے کہ اگر فلاں علاقہ فتح ہو جائے تو وہاں میں تمہیں بتاؤں گا ایسے لڑکی ہے شام سے آتی ہے تو چار گنا پلٹ کر جاتی تو آٹھ گنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو گھر میں نہیں آنے دو پابندی لگا دی اس کے بعد اعلان کیا تو ان کو گھروں میں نہیں آنا جانا ہے اگر جو ان سے باقی خطرہ نہ ہو لیکن یہاں ایک عظیم اشارہ ہے ایک مومن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اتنا غیرتی ثابت کرتا ہے کہ ان کے گھر کے باتیں بھی کسی کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے اتنا اللہ تعالیٰ ہیں ایک مومن کو اتنا غیرتی ہونا چاہیے کہ ان کے گھر کے عورتوں کے شکل صورت لباس کا بھی ذکر کسی اور گھر میں نہ ہو اس لیے اس قسم کے لوگوں پر پابندی لگائی کہ وہ گھر میں نہ آئے جو تمہارے گھر کی باتیں کسی اور گھر میں جا کے سنا نہ دے فلاں گھر میں لڑکی ہے اس کی فلاں بیوی ہے بہت خوبصورت ہے فلاں فلاں بنا کی ہے بے شادی لوگ جب زیادہ ہوں گے تو اس سے گناہ پہلے گا تو فرمائے اس قانون کو عام کرو نکاح کرو نکاح فرمائے ون کے ہومین کم اور نکاح کرو تم بھی نکاح ہوگا منکم میں من کم آپ عبادکم اور جو تمہارے غلاموں میں نیک ہے وہ اما اور لونڈیوں میں لونڈیوں کو بھی نکاح میں اور غلاموں کو بھی نکاح میں پابند کرو ان کے لیے اللہ تعالی نے مختلف آسانی دی ہے ایک مطلق غلام کو آزاد کر لینا اس کو حاضر بتایا مدبر بنا دینا کہ بھئی جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ میرا غلام ہے میرے فوت ہونے کے بعد یہ آزاد ہے اس کو مدبر کہتے ہیں کاب بنا لینا اس کا ذکر آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء کاتب بنا لو کہ بھائی اتنے پیسے میرے سر کا دے دو ہاں چلو سالانہ کاتب بناؤ مقادبہ کر لو تین طریقے یہ بتائی پھر میں جو اور غلام بچے ہوئے ہیں ان کو معاشرے میں نکاح میں رکھو تاکہ نکاح کے موجودگی میں ان سے کوئی گناہ کا احتکاب نہ ہو نکاح جو ہے وہ حفاظت کے لیے رستہ ہے فرمائی اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل میں سے اللہ علیم اللہ وسیع جاننے والا ہے اللہ کا علمی وسعت بہت زیادہ ہے اللہ جو قانون نافذ کرتا ہے اور نازل کرتا ہے اس کے اندر اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں ولیسل نے کہا اور چاہیے کہ پاکتہ مند رہے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کرنے کے حتا یوں یہاں تک کہ ان کا اللہ مالدار کر جمن اپنے فضل سے جیسا کہ سے ثابت ہے نا نبی علیہ السلام نے تین آدمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ قرضہ لیتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کا قرضہ اتار دوں گا اس میں سے ایک شخص وہ ہے جو شادی کے لیے اس نیت پر قرضہ لیتا ہے کہ شادی کی وجہ سے میری حفاظت ہو جائے اور میں گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو جاؤں کہیں مجھ سے ہو نہ جائے تو فرمایا کہ اس شخص کے قرضے کا اللہ فرماتے ہیں میں ضمانت لیتا ہوں میں اسے اس اتار دوں گا اگر یہ مخلص ہے تو فرمایا والذین لدی نے اب وہ لوگ جو تلاش کرتے ہیں کتابت مانا آزادی چاہتے ہیں لیکن تحریر کے ذریعے سے کہ میرے ساتھ میرے کہ لکھواؤ اور میں اپنا قیمت ادا کروں گا جب میرا قیمت پورا ہو جائے تو پھر میں آزاد ہوں مما ملکت مالک ہے تمہارے دانے ہاتھ فقا دے وہ ہم تو کتابت کرو ان کے ساتھ لکھ دو ان کے ساتھ ان عالم تم فیم خیر آگر تم دیکھتے ہو ان میں خیر وہ آ تو ہوں اور دو ان کو ممال مم اللہ, اللہ کے مال میں سے الرزی وتا اللہ نے تم کو دی ہے اللہ کے مال میں سے ان غریبوں پر خرچ کرو ان غلاموں پر خرچ کرو ان پر صدقات کرو ان کو آزاد کرو غلا فتح <الْبِغَان> اور مجبور نہ کرو اپنے لونڈیوں کو بدکاری کرنے پر ان اردنا تحسن اگر وہ چاہتی ہیں اپنے آپ کو بچانا محسنہ بننا چاہتی ہیں لے تب تب ارز تم تلاش کرتے ہو دنیا کے مال کو وَمَن جو بھی جبر کرے گا ان پر اللَّهَ اللَّهَ کرنے والا ہیں <تصفيق> ان لوڈیوں کا ذکر کیا جیسے کہ ابو جہل کے بارے میں ہے اس نے پیسے کمانے کے لیے لڑکیوں کو رکھا تھا اور گناہ کے لیے بیچتے تھے لوگوں کے پاس اور اس کے پیسے کاتے تھے جبری طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گناہ تو ویسے گناہ ہے لیکن جب تم لونڈیوں کو جبری طور پر زنا پر مجبور کرتے ہو یہ تو ڈبل گناہ ہے وہ نہیں چاہتی ہے اور تم ان کو استعمال کرتے ہو اس کا مطلب یہ کہ اگر چاہتی ہیں تو پھر گناہ نہیں ہوگا وہ تو ہے ہی گناہ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ خاص طور پر اس کام کے لیے لوڈیوں کو رکھنا عورتوں کو رکھنا جیسا کہ آج بھی دنیا میں جو بے غیرت قسم کے لوگ ہیں وہ رکھتے ہیں عورتوں کو باقاعدہ ان کے کی گناہ کے لیے انہوں نے پالا ہے مختلف علاقوں میں اور جو اس کی بیماریوں کے مریض ہوتے ہیں وہ اپنے ان ڈاکٹروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں وہ یہاں پر اس سے اشارہ ملتا ہے نا وہ میکر ہونا جو ان پر جبر کرے مانا جبر تو انہی پر ہو جاتا ہے نا جو گناہ کے ارتکاب نہیں کرتی ہے تب جبر ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے اگر ان پر کوئی جبر کر لے جبری گناہ کا ارتکاب ہو جانے کے بعد ان پر گناہ نہیں ہے معاف کرے گا گناہ ان لوگوں پر ہے جو ان کو مجبور کرتے ہیں اس گناہ پر فرمائیے بہت بڑا ظلم ہے اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو اپنے بیٹیوں کو یا بہنوں کو بڑے بڑے تعداد میں سامان اور ان کے لیے بڑے بڑے مقدار میں مہر کے مطالبے کرتے ہیں اور ان کے اوپر جوانی کے پچیس تیس پینتیس چالیس سال گزرتے ہیں اگر ان سے گناہ ہوتے ہیں تو یہ بھی اس میں داخل ہے کہ ان ان کو مجبور کیا ہے اس گناہ کے کے طرف کیونکہ ان کے لئے شریعت میں یہ قانون نہیں لگایا شریعت نے تو چار چیزیں بتائی ہے یہ چار چیزوں کے بنیاد پر عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو, ان کا تو چار چیزیں ہیں اس میں ایک حسن ہے ایک جو ہے حسب نصب ہے اور ایک اس کی مالداری ہے اور ایک اس کی دیداری ہے اور فرمایا دینداری کو فوقیت دو باقی تین چیزیں مؤخر کر دو تو اس میں یہ کہاں ہے کہ اتنے مقدار پر مہار دو گے تو شادی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ تو ایک پسندیدگی کی بات بتائیے اگر مالدار عورت ہے مالدار آدمی شادی کر دو تو ٹھیک ہے لیکن یہ پہلے اور تین چیزیں کیا ہے تو دینداری کو تو لوگوں نے بالکل بھمال کر دیے چھوڑ دیے فرمایا یہ بھی ان جرم میں داخل ہیں وہ القدہ حمز اللہ یقینا نے ناجر کیا ناطم آیات آیت مبینات ان واضح من ان لوگوں کی خلو من قبل جو تم سے پہلے گزرے ہیں للمتقین اور یہ متقین کیلئے یہ قرآن مستقین کے لیے نصحت ہے یقینا اور پہلے لوگوں کے حالات میں بتا دیے کہ لوگوں نے یہ کیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا اللہ نورسم ہوتے اللہ عثمانوں کا نور ہے زمین کا نور ہی مثال اس کی نور کی کمشکات مثل مشکات کے نا گویا کے وہ ستارہ ہے دررین چمکتا ہوا یو قدو جلایا جاتا ہے منت تیل سے مبارکتن برکت والا زیتون زیتون کا لا شرقی ولا غربی مشرقی نہ نغربی ہیں یکریب ہے زیتو ہاں اس کا تیل روشنی دے ولو لم تس ولو لم تم سس اگر نہ پہنچے اس کو آگ آگ کے بغیر اس میں چمک روشنی اور آگ نور نور نور پر نور آگ پر آگ یا دلہ وہ ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ نور ہی اپنے نور کی طرف پر علم رکھنے والا ہے خود جاننے والا ہے اللہوات اللہ, اللہ کے ناموں میں ایک نام نور ہے بلا کیل و کال تشبیر تعطیل اور تمثیل اللہ اسمان و زمینوں کا نور ہے یقینا مسل نور ہی یہ مسل نور ہی جو ہے مضاف مضافل ہے یہ نور اس سے الگ ہے کیونکہ یہاں نور ہی کی طرف مذافل ہے نا مضاف ہے اور مضاف مذاف میں قانون کیا ہوتے ہیں وہ اس میں تغایر الگ الگ اب یہ اس اللہ کے نور کا ایک مثال اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میں تو نور ہوں یہ میرا ذاتی نام ہے لیکن میں نے ایک نور بھیجا ہے اس نور کی مثال پیش کرتا ہوں اس کو آپ سنو فرمایا اس کی مثال مشکات مشکل اب اس کی مثال کو تدبیق کی ہے علماء نے کہ مشکات کیا ہے مصباح کیا ہے اور زجاجہ کیا ہے فرمایا اس کی مثال مشکات کی مثال ہے سینہ انسان کا سینہ اور مصباح کا مثال ہے انسان کا دل اور زجاجہ کا مثال ہے اس میں ایمان اب یہ تین چیزیں ہو گئے مشکات سینا اور مصباح انسان کا دل اور زجاجہ اس دل کے اندر ایمان پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ ازا جنہا کو کب اندر وہ جو ایمان ہے نا دل کے اندر گویا کہ وہ چمکتا ہوا تارا ہے پھر فرمایا کہ یو کا من شجرت مبارکتن جلایا جاتا ہے مانا اس آگ کو اس روشنے کو تیز کیا جاتا ہے اس درخت سے جو بابرکت ہے مانا زیتون شرکی اور غربی نہ مشرق کی جانب نہ مغرب کی جانب اس کے لیے کوئی جگہ تعین نہیں ہے یہ وہ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے مشہور درخت ہے پوری دنیا میں ہے فرمائے یکادی قریب ہے کہ اس کا تیل یعنی زیتون کا وہ خود بخود روشن ہو جائے اس کے اندر یہ قوت موجود ہے وہ لم تم اگر نہ پہنچ جائے اس کو آگ آگ اگر نہ بھی چوئے آگ ان کو تو تب بھی اس سے روشنی آتی ہے لیکن اگر آگ اس پر جلایا جائے تو نور نالا نور نور پر نور ہے روشنی پر روشنی مانا انسان ہے معاہد ہے اس کے سینے میں اللہ نے دل رکھا ہے اس کی دل میں توحید اور سنت ہے اب اس سنت کے اوپر اچھے اخلاق ہے اچھے آداب ہے اور اس کی عملی زندگی ہے تو وہ توحید اور سنت اس کے اچھے اخلاق اور اچھے آداب کے ساتھ اس میں مزید اللہ تعالیٰ نورانیت پیدا کرتا ہے نور اللہ نور ہوتا ہے اللہ فرماتے اس <سلام> نور کو ہدایت اللہ کے اختیار میں جس کو دیتا ہے کتنے اس سے خالی ہے اور کتنے سنوں میں اللہ تعالیٰ اس نور کو ڈالتا ہے اور فرماتے اللہ تعالیٰ بیان کرتے اللہ تعالیٰ مثالوں کو لوگوں کے لیے شروع سے ہم نے یہ مثال بتایا تھا کہ قرآن کریم کے شروع میں مچھر کی مثال جو مخلوق میں سب سے چھوٹا ہے اور قرآن کے آخر میں ہاتھی کا مثال جو مخلوق میں سب سے بڑا ہے اور درمیان میں مثالیں ہیں تقریباً ٹوٹل چوالیس ملا کا تو مثالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسئلہ سمجھاتا ہوں مثال سے بندہ آسانی سے سمجھتا ہے دنیاوی طور پر یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے مثال دیا جائے تو وہ بآسانی سامعین کو سمجھ میں آتی ہے وہ بات فرمائے فی گھروں میں اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے مانا کیا یہ جو چراغ ہے جس کا ہم نے ذکر پڑھ لیا یہ جو قندیلے ہیں ان گھروں میں جن کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے انتر یہ کہ بلند کیے جائے وہ ویوس کرف ہوں یاد کیا جائے اسن ص اللہ کا نام مانا یہ مساجد یہ مدارس یہ اللہ کے توحید کا مرکز ہے مراکز ہے ان توحید و سنت کے مراکز میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے توحید کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھایا جائے سنت رسول کا مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھایا جائے فرمایا اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ یہ معاملات ویسے بھی گھروں کے جو اللہ کے گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ السلط نے ان کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں ان میں روشنی کرنا اور ہم کی آیات سے بھی ثابت اور اللہ کے نبی نے بھی اس کی فضائل بیان کی ہے مسجدوں کو صاف رکھنا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد کی صفائی کرتے تھے ایک دن دیکھا قبلے کی جانب کسی نے ٹکا ہے اور وہ ریشہ دیوار پر پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاٹھی کے ذریعے سے اس کو کوچا اور اس جگہ پر خوشبو بھی لگائی جتنے مسجد کی صفائی کا خیال رکھے اور پھر واضح صحت کیا یہ دیکھو اس یہ قبلے کے جانے چکنا یہ تو گویا کہ تمہارے اور قبلے کے درمیان میں اللہ ہے تمہارے ساتھ اللہ یعنی مخاطب ہے تم اللہ سے مخاطب ہو تو یہ کام گناہ کا کام ہے یہ کام مت کرو مسجدوں کے صفائی یہ بہت اعلی عمل ہے کئی لوگ ہیں جو مسجد میں داڑھی کے بال یا سر کے بال مسجدوں میں کنگی کرتے نیچے گراتے ہیں یہ خلاف سنت سنتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بہت کچھ ہوتے وہ نیچے کیوں گراتے جیب میں ڈالو نا جیب میں ڈالنے سے آپ کو کراہیت محسوس ہوتی ہے تو وہ کراہیت آپ کو مسجد میں محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ وہ جو فرش میں جائے گا مطلب ہے آپ کا جیب مسجد سے آ ہے اللہ کے گھر سے جیب میں ڈالو باہر پھینکو مسجد کی صفائی بہت ضروری ہے اور مسجد کے اندر آوازوں کو بلند کرنا یہ خلافی شریعت ہے یہ مسجدوں کے تقدس کو پامال کرنے والی بات ہے جس کا ذکر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یہ منع آئے سزا کے مستحق ہے وہ لوگ جو مسجدوں میں آوازیں بلند کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں چیخ پکار کرتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں رسول کی اور عالی کے حسن حسین کی اور کسی اور کے نعرے لگاتے ہیں من آئیے فرمائے تصبیر بیان کرے صلاح کے ان گھروں میں صبح اور شام یہ عبادت خانے ہیں اس میں اللہ کی عبادت کرے پھر اللہ رب العالمین نے ان مسجدوں کا ذکر ایمان کا ذکر ایمان والوں کے سنوں کا ذکر کیا اب ایمان والوں کا تذکرہ رجال جال اللہ وہ مرد غافل نہیں کرتی ہے ان کو تجارت ان تجارت والا بے ان اور نہ خرید ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے وہ نماز کے قیام کرنے اور زکات کی ادائیگی سے ڈرتے ہیں اس دن سے تکلبی غلوب الگ صواب جس دن الٹ جائیں گے اس میں دل اور انکے دل بے قرار ہو جائیں گے انکھے پترا آ جائے گی تشخص الگ پترا آ جائے گی فرما یہ لوگ تجارت میں کاروبار میں لین دین میں جہاں بھی ہوتے ہیں نمازوں سے غافل نہیں ہے کیوں نہیں ہے اللہ کے دین سے غافل نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں یہ خافون ہے یومن قیامت کا اصل ڈر اللہ کی وجہ سے ان کے سروں پر ہے اس لیے یہ بات ہم بتاتے ہیں نا کہ قرآن کی اخیری سورتوں کا اکثریت ذکر مکی صورتیں ہیں اور اس میں قیامت قیامت قیامت قیامت کیوں زیادہ ہے اس لیے کہ ایک مشرق اور ایک کافر کو قیامت کا مسئلہ سمجھاؤ اگر وہ اللہ سے ڈر کر قیامت پر ایمان لے اب فکر پیدا ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں اس کی تیاری کیا کروں جس طرح میں نے کل آپ کو مثال دیا تھا کہ اگر اس کالونی والوں کو آپ بتا دیں کالونی کے جو ہے کٹنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے یہ کالونی کٹ جائے گی اب ہر ایک دوڑے گا بھائی کٹے گی تو کون سا دفتر ہے کہاں مدم شماری ہوگی پلاٹ کہاں سے ملیں گے مکان نمبر کہاں سے ملیں گے ہر ایک دوڑے گا فکر پیدا ہو جائے گا نا جب قیامت کا فکر بندے کے ساتھ پیدا ہو جائے پھر وہ عاقدے کے بارے میں بھی ڈھونڈتا ہے کہ بھئی کہیں شیرت نہ ہو اللہ پکڑے گا بدت کے بارے میں سوچتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ بدت کے بارے میں پکڑ نہ لے رسم رواج یہ ساری چیزیں اصلاح ہو جاتی ہے فرمائے لیت یا علت قیامت کا کیا ہے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں اور اس کے علت کیا ہے کہ اس دن سے ڈرتے ہیں فرمائے لیت یا تاکہ بدلا دے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ وہ جو انہوں نے عمل کیا ہے عم من اور زیادہ کر دے ان کو اپنے فضل سے واللہ جو بغیر اللہ رزق جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کا حساب دیتا ہے دنیا میں بھی دیتے آخرت میں بھی دیتے اور آخرت کا رزق تو ہے ہی بے حساب و اللہ دینا کا بھرو وہ جنہوں نے کفر کیا مالو ہم ان کے امال کا شراب ہے مثل شراب کے ہیں بیقیع بقیع بقیع بیقیع یا سب ہو مزم آ گمان کر دے پیاسا اللہ تعالیٰ اس کے پاس کا حساب حساب اللہ جل حساب لینے والا ہے پہلے ایمان والوں کے لی تو اب یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو شرک اور کھر میں مبتلا ہے مثالیں کہ ان کے اعمال کی مثال ایسا ہے جیسا ہے, ہے جب انسان دوب نکلتا ہے اور نظر آئے گا یا صحرا میں نکلو اور گرد و غبار اور ریتلی زمین کی طرف آپ دیکھو گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا چمکتا ہوا پانی ہے لیکن جب آپ وہاں پہنچے گے تو وہاں پانی نہیں ہوتا ہے. تو اس کا نام ہے سراب فرمایا کہ ان کے اعمال جنہوں نے کفر کیا مثل سراب کے ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ اس پر ہمیں کچھ ملے گا لیکن ملے گا ان کو کچھ بھی نہیں یہ جی ان کے دعوے ہیں یہ تو اپنے رب کو پا لیں گے مانا ان پر قیاوت قائم ہو جائے گی اور ان کے اعمال کے بجائے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہر مشرق کا عمل ہر ممتعہ کا عمل وہ ضائع ہو جاتے ہیں مثل سراب کے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں دو نمبر مال نہیں قبول ہوتے ہیں جس طرح دنیا والے دو نمبر ایک نمبر کرتے کہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو بھی اصلی چیز چاہیے اور ہم تو یہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا ایسا کر لو تو کچھ بھی نہیں ہوتے ایسا کر لو کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کہتے ٹھیک ہے ہم چھوٹا سا مثال آپ کو دیتے ہیں آپ کے پاس اپنے بھائی کا یا اپنے وائف بیوی کا اپنے باپ کا نمبر ہے ریپن نمبر ہے ہاں ہے بھائی چلو جی سات نمبر اپنا والا لگاؤ ایک میں بتاتا ہوں یہ لگاؤ پھر رابطہ کر لو ہو جائے گا رابطہ نہیں ہوگا جب وقت باپ بیٹھے کا نمبر لگاتے فون سات نمبر میں اگر نمبر میں کمی بیشی ہو جائے تو نہیں لگے گا یا غلط نمبر لگ جائے نہیں لگے گا تو اللہ کے قانون کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے کہ جیسا بھی ہو احمد جیسے بھی ہو پڑتے تو ہیں کرتے تو ہیں نہیں جب تک بالکل سٹ نہیں ہوگا تو اللہ کے ہاں مردود ہے جن چیزوں میں اللہ نے نرمی کی ہے وہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ تمہیں معلوم ہو اور اس میں تم ڈیل کرو اس میں تمہاری غلطی تمہاری نسیان تمہارا سونا تمہارا یہ چیزیں وہ اللہ کو معلوم ہے وہ اللہ نے پہلے سے نرمی کی ہے لیکن اپنے کے کے فرمایا او کا ظلمات بہرن یا ان اندھیروں کے طرح او کو اس مثال پر آتف کیا یا یہ مثال لے لو یا یہ مثال لے لو دونوں مثال ایک جیسا ہے فرمایا اس, اس اندھیروں کے طرح فی بحرین جو سمندر میں ہو لہرا گہرا سمندر ایسا سمندر جس کے اندر گہرا ہی ہو یا موجن ایک موج ڈانپ اس کو ایک موج من فوکے اس کے اوپر سے موجن من فوکے ایک اور موج اس کے اوپر سے ایک تو سمندر کے طے میں ہے دوسرا ایک موج اس کے اوپر آیا پانی کا پھر ایک بڑا سمندر کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ بھی اس کے اوپر موج ہے صحاب اور بادل اب سمندر کے اوپر جب بادل آ جائے نا تو پانی کے اندر جو اندھیرا ہوتا ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے فرمائے سمندر کے اوپر اب بادل ظلمات ان بعض و اندھیرے ان کے بعض باز بازوں کے اوپر ہیں اذا اخرجہ جب وہ نکالتا ہے یا اپنے ہاتھ کو لم یکراہا نہیں ہے قریب کہ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ سکیں سکے ضال اللہ نورم جس کے لیے اللہ نے نہیں بنایا ہے نور فمال لہو میں نور نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی نور فرمائے ان کی مثال کو دیکھ لو ان کی مثال ایک شرک کا مثال شرک کرتے ہیں کفر کرتے ہیں انبیاء کو قتل کرتے ہیں دین کی مخالفت میں کمر بستہ ہوتے ہیں مال بھی خرچ کرتے ہیں جو بھی ہر قسم کا رستہ ہے وہ دین کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ اندھیروں پر اندھیرے ان دور پر گئے ہیں اب ان کے دل بھی برباد ہو گئے ان کے کان بھی برباد ہو گئے ان کے انکے بھی برباد ہو گئی ہے اور اب یہ ایسے اندھیرے میں ہیں کہ اب یہ سنت میں بدت میں شرک میں اور رسم میں رواج میں بالکل فرق نہیں کر سکتے یہ اندھیروں کے انتہا میں پہنچ گئے ہیں فرمائے جن کے لیے اللہ کی طرف سے نور نہیں ہے اللہ جن کو نور نہیں دیتا ہے روشنی نہیں دیتا ہے دنیا والے سارے مل جائے ان کو نور نہیں دے سکتے المترا کیا یقیناً جان لی ہے انہوں نے اپنی نماز عبادت و تسبیح اور تسبیح کو ان کی عبادت کیا ہے وہ جانتے ولی ممبا خالو اللہ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں فرمایا اللہ کے لیے مشخر ہیں تابع ہیں عبادت میں مصروف ہیں پرندے بھی ہیں ان کے ماں سے جو بھی مخلوقات ہیں اور وہ اپنے عبادات کے طریقوں کو جانتے ہیں فرمائے ان سب کے اوپر اللہ کا حکم کیوں چلتا ہے اس لیے یہ ولی اللہ ملک السما اللہ کیلئے کے لیے ہے اور زمینوں کے اللہ کے طرف پلٹنا ہے واپسی اللہ کے پاس ہے یہ تمام مخلوق اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ہر ایک کی عبادت اس کی طرح وہ مجھے معلوم نہیں آپ کو معلوم نہیں ان کو اللہ نے سمجھایا کہ وہ کیسے تصویر پڑھیں گے کیسے عبادت کریں گے جیسے بنی میں ہم نے پڑھ لیا تھا وہ لاک اللہ تب کہا خلیمن غفورا نہیں ہے کوئی چیز مگر ہر ایک اللہ کے تصویر میں مصروف ہے الم طرح کیا دیکھا صاحب ہے پھر ملاتا ہے ان کو اپس میں پھر کر دیتے اس کو یہ کام کون کرتا ہے فرمایا اللہ من من جبال من وہ اتارتا ہے اللہ تعالی آسمان سے من جبال من بردن اس میں اولے ہوتے ہیں ہے اس کو جس کو اللہ چاہتا ہے, دیتا ہے ان لوگوں سے جن سے اللہ چاہتا ہے یا کا قریب ہے سنا برقی اس کی بجلی کی چمک یذہ بل افسار لے جائے نگائے ہنکے یقلب اللہ, دیتا اللہ تعالی دن اور رات کو پلٹنا پلٹنا چھوٹا بڑا کرنا اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے افسا نظر رکھنے والے نظر کون سا ظاہر نہیں دل کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں معاملات کو جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعمل افسار قلوب الطیف دل کے اندھی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دیکھو اللہ کے توحید کے علامات اسمان میں بادلوں کو تہ کرنا ان سے پھر ہولے برسانا بارش برسانا جن قوموں کو میں پہنچاتا ہوں یعنی اللہ وہ ان کو عذاب کی شکل میں پہنچ جاتا ہے جن کو اللہ بچاتا ہے وہ بچ جاتے ہیں فرما یہ سب کچھ کرنے والا اللہ کے ذات اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس پر ایمان لے آؤ اور اس اللہ رب العالمین سے خوف زدہ ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے توحید کو قبول کرو اللہ خلطح اللہ دبد اللہ نے پیدا کیا ہر دھابے کو پانی سے اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ ہر چیز کی خلقت پانی کے قطرے سے اللہ نے کی ہے دوسرا معنی یہ کہ ہر چیز کے پیدا پیداوار جو ہے معنی اس کا زندہ رکھنا وہ پانی کے ذریعے سے ہے پانی ختم ہو جائے تو سب مر جائیں گے فمی شیخ اسمے سے باز ہیں جو چلتے ہیں اللہ ابت نہیں پیٹ کے بل سانپ وغیر چار پا پر یخل کرتے ہیں اللہ تعالی ماشا جو وہ چاہتا ہے مارا ابھی بھی اللہ جو چاہتا ہے سمندروں کے اندر نئے مخلوقات پیدا کرتے ہیں خوشکی پر کرتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں دو دو ہاتھ دو دو ٹانگے تین تین ہاتھ تین تین ٹانگے آزا میں کمی زیادتی اللہ کا کام ہے اور اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے یخلک اللہ پیدا کرتے ہیں تمہارے لیے اللہ وہ جاتا چاہتا ہے جاز پیدا کیے اور پیدا کیا ہے اور نہ معلوم اس سے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے پیدا کریں گے ان اللہ اللہ قدیر چیز پر قادر ہیں ہر چیز پر وہ قادر ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے, اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اسی دیرا کے طرف پھر اللہ سب خان نے منافقین کا تذکرہ کیا کہ ان کا حال یہ ہے یہ مفاد پرست ہوتے معاشرے میں ان سے بچو نہیں ہے اب اس کی وضاحت سنو کہتے ورسول ہی ویسے تو کہتے سب نا قرآن مانتے عدیث آپ کسی سے کہو نا بھائی فلاں مسئلے میں بات ہوگی لیکن دلیل میں یا قرآن کی آیات یا حدیث رسول موقوف روایت بھی پیش نہیں کریں گے کہتے نہیں یہ سکتے اور فلاں فلاں اللہ فرمت منافقین کی, کی رسول کے طرف تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ادا فرے کو اچانک کرنے والے ہوتے ہیں یہ صورت نسام ہے آپ نے پڑھا تھا کہ جب ان کو کہا جائے ہر مقلت پر منافق کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن و حدیث سے مخلص نہیں ہے تو فرمایا اگر ہوتے ہیں ان کے پاس حق یعنی ان کے لیے حق مانا کیا اگر وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے فیصلے میں مجھے کچھ ملے گا تو یا تو آتے ہیں بڑے فرمند برداشت ہاں ہاں بالکل فیصلہ صرف قرآن پر ہوگا صرف قرآن کی ہوگی وہی مرضوں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے امیر یا وہ شک میں ہیں ہم یا خاف ہونا یا وہ ڈرتے ہیں اللہ علیہ رسوروں کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ اس کے رسول بل بولا ظالمون بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں. یہاں اللہ نے کیسا فتوا لگایا یہ, یہ بدگمانی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں نا بھئی آؤ میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے اور اس اختلاف کا صرف قرآن پر ہوگا اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رسول پر بدگمان ہیں کہ گویا اللہ کی کتاب میں رسول کی حدیث میں میرا حق اللہ رسول اٹھا کر اس کو دے دے گا اللہ اور اصل بات یہ نہیں ہے بل بلا گہوم ظالم بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں